الحمد الله رب العالمين والصللاة والسلام على سيد الأبياء والمرسين ابما بعد فعذ بالله من الش ق بسم ب اسم الله الرحمال الرحييم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى عيك بصحابك يا حبيب الله وال الصلاة والسلام عليك يا نبج الله وعلى عيك بصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم سونت القوثر کی تفسیر کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بالخصوص اس کے لفظ ال جس کی تشریح میں علماء نے تقریباً تیس کے قریب معنی بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ کو سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے اور پچھلے سلسلے میں ہم نے آ... نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفات کے حوالے سے سنا تھا کہ علماء نے القوسر کا معنی یہ شفاعت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و وسلم کیا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و وسلم کی جو شفات ہے وہ بہت عام ہے بہت زیادہ ہوگی اور کوثر کا مطلب بھی جس کے اندر بہت کثرت ہو جس چیز کے اندر بھی کثرت ہو اس کو کوثر کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چکے عام ہے اور کثیر ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اس لفظ القوسر سے مراد لی گئی ہے پچھلے سلسلے کے اندر کچھ حدیث ہیں ہم نے امام اہل سنت کے مبارک رسالے اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی سید المحبوبین یعنی اقلیت وسلم کی شفات کے بارے میں چالیس حدیثوں کا سنانا بیان کرنا یہ رسالے کا نام ہے اس میں سے کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں اور اب انشاءاللہ تبارک وطالم مزید کچھ حدیثیں اور بیان کریں گے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کس قدر عام ہے یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا ایک خوبصورت بات اس رسالے کے اندر جما ملیہ سنت نے اختیار کی ہے ویسے امام علیہ و رحمۃ اللہ حضور علیہ الصلاط اسلام کے مختلف القابات ذکر کرتے ہیں یعنی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو کبھی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی حضور علیہ الصلاط اسلام کے مختلف القابات ذکر کرتے ہیں لیکن یہ رسالہ جو امام علیہ سلت رحمۃ اللہ تلاڑے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے شفاط کے حوالے سے لکھا ہے تو ہر حدیث کو جو بیان کیا تو اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے اس لقب کو ذکر کیا کہ حضور شفیع المذنبین حضور شفیع المذنبین یعنی مذنبین بولتے ہیں گنہ گاروں کو اور شفیع بولتے ہیں شفات کرنے والے کو تو حضور علیہ السلاۃ وسلام کہ شفیع المذنبین ہے یعنی گنہگاروں کی شفات کرنے والے ہیں اور امام اہل سنت چونکہ اس رسالے کے اندر بیان ہی شفات کو کر رہے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہر حدیث سے پہلے جو حضور علیہ صلاح وسلام کا لقب ذکر کیا ہے آپ کی جو صفت ذکر کی ہے وہ یہی ذکر کی ہے کہ حضور شفیع المجنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم فرماتے ہیں حضور شفیع المجنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں صحابی سے مروی ہے کہ حضور شفیع المجنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح ہر حدیث سے پہلے امام اہل سنت نے حضور علیہ وصلاط اسلام کا یہی لقب ذکر کیا اور کئی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی شفات نصیب فرمائے اور کہیں حضور علیہ السلاط اسلام کی نوازشوں پہ جھومے تو بے اختیار حضور علیہ السلام پر درود پاک لکھا کہ صلی اللہ علیہ کا الحمد رب العالمین اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کی امت میں سے بنایا آپ پر اللہ کا بات کی رحمتیں ہوں آئیے کچھ اور حدیثیں آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں. بڑی پیاری حدیثیں علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی ہم پر کیسی ہے امام اہل سنت احادیث بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بات کو بیان بھی فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہیں کیسی اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں کیسے شکیق و مہربان ہیں چنا تبرانی اور بح حقی میں حضرت مم تبرانی اپنی اوسط میں حضرت صدی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور شفیع المجنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن روئے زمین پر جتنے پتھر ہیں جتنے پیڑ ہیں درخت ہیں اور جتنے ڈھیلے ہیں تمام سے زیادہ لوگوں کی شفات کروں گا یعنی روئے زمین پر جتنے پتھر ہیں جتنے درخت ہیں جتنے ڈھیلے ہیں تمام سے زیادہ نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ میں قیامت کے دن لوگوں کی شفات کروں گا ایک اور حدیث مبارکہ امام طبرانی نے موجم اوسط میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتی جہن فریبو بابا فیوف تحلی کے میں قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا تو وہ میرے لیے کھول دیا جائے گا فعد ہوا تو میں اس میں داخل ہو جاؤں گا فحمد الباحا محامدا ماہمیدہ احد القبلی مسلح ولا یحمد احد الباغی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد سنا کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی حمد نہیں کی اور نہ ہی میرے بعد کوئی اس ایسی ہم کرے گا پھر فرماتے ہیں کہ جس جس نے لا الہ اللہ کہا ہوگا میں جہنم سے اس کو باہر نکال کر لے آؤں گا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شفات کی عمومیت ہے کہ جس طرح اہل محشر کی آپ شفاعت فرمائیں گے یوں ہی اہل محشر کے اندر سے جو جہنم کے اندر جا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم ان کو بھی جہنم سے باہر لے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان نبی کلّی نبی جن دعوتن کامتی ہی وسطی بنا یعنی ہر نبی کی ایک دعا ہے کہ جو اس نے اپنی امت کے حق میں مانگ لی اور اس کی وہ دعا قبول کر لی گئی یہ کئی ای صحابہ کرام رام علیہ مردوان سے مروی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ انی اختبقو دعوتی شفاعت امتی یومل قیامہ لیکن میں نے اس دعا کو جو ہر نبی کو دی گئی ہے یعنی ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی جاتی ہے کہ جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ جان توہا لمم ما امتی لایشری کو بلّہ شی اور میری یہ شفاعت میری امت میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تین دعائیں دی گئیں کہ تین طرح کے میں سوالات اللہ تبارک مطالعہ سے کر لوں تو میں نے دو بار تو دنیا میں اللہم ممک لی امتی اللہ مک لی امتی الہی میری امت کی مقصرت فرما الہی میری امت کی مقصرت فرما و اخر تفساری ابراہیم اور تیسری جو دعا تھی تیسرا جو سوال تھا یہ میں نے اس دن کے لیے باقی رکھا جس دن مخلوق الہی یعنی تمام کی تمام مخلوق یہ میری طرف راغیب ہوگی میری نیاز مند ہوگی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلاۃ اسلام بھی میری طرف راغیب ہوں گے یعنی قیامت کے دن جب تمام کی تمام مخلوق میری طرف راغیب ہوگی تو اس دن کے لیے میں نے اس کو باقی رکھی ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر ایک گناہ گاران امت کیا تم نے اپنے ماری کو مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال رعفت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی یعنی اے امت کی گناہ دیکھو تو صحیح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر کیسی شفقت کیسی مہربانی فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی عزوجل سے تین سوال حضور کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا حضور نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہ رکھا سب تمہارے ہی کام میں سر فرما دیے دو سوال دنیا میں کیے وہ بھی تمہارے ہی واسطے کیے کہ اللہ مفی علی امتی اللہ مکفرلی امتی اے میرے رب جل میری امت کی مغفرت فرما میری امت کی مغفرت فرما اور تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رعف و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علی بلی وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا بگڑی بنانے والا نہ ہوگا تو اس دن کے لیے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے وہ سوال باقی رکھا ہے حق فرمایا اللہ تبارک و نے نے عزیز الم حریث العی تم بال منی رعف الرحیم ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا یعنی بھاری گزرتا ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ہے امام اہل سنت آل حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اللہ رب العزت وعلا جو عظیم ہے اس کی قسم قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر زہار اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہیں صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم یعنی غور کرتے چلے جائیں تو کھلے دن کی طرح یہ بات بالکل ہمارے سامنے واضح ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے کے اوپر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اپنے امتی پر مہربان ہیں آج حضرت امام اہل سنت اللہ تبارک و کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی تو ہمارا دو اور ان کے حقوق عظیمہ کی عظمت جانتا ہے یعنی ہماری کمزوری کو بھی جانتا ہے ہماری آجزی کو بھی جانتا ہے کہ ہم کس قدر عاجز ہیں اور حضور علیہ السلاط اسلام کے حقوق کتنے عظیم ہیں اس کو بھی تو جانتا ہے اے قادر اے واجب ہماری طرف سے ان پر اور ان کی آل پر وہ برکت والی درود نازل فرما جو ان کے حقوق کو وافی ہو اور ان کی رحمت کو مقافی ہو یعنی ہم تو حضور علیہ السلاط اسلام کا حق کسی صورت میں ادا کر ہی نہیں سکتے کہ وہ حقوق عظیم ہیں اور ہم بالکل عاجز ہیں تو یہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر ایسی رحمتی ناصل فرما کہ جو ان کے حقوق کو کافی ہوں ان کے حقوق کو واپی ہوں بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے امام اہل سنت نے اپنے اس رسالے کے اندر ذکر کی ہیں اور یہ آپ کا ایک ایسا رسالہ ہے کہ جس میں آپ نے ایک بڑے رسالے استم او کی تلخیص کی ہے ورنہ بہت ساری حدیثیں آپ نے اپنے ایک دوسرے سالے کے اندر تحریر فرمائی ہے ایک خوبصورت بات امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ عرعے نے ایک اور مقام پر المعتقد کے حاشیے میں بیان فرمائی ہے جو بڑی پیاری بات ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو دو ہی چیزیں ایسی ہوں گی دو ہی ہستیاں ایسی ہوں گی کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سفارش کریں گی اور ان کے علاوہ کوئی بھی براہ راست اللہ تبارک و کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرے گا ایک قرآن مجید فرقان شمید کہ اس کی شفاعت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی اور یہ لوگوں کی شفاعت کروائے گا اس کے پڑھنے والوں کی شفات کروائے گا اور دوسری نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی لوگوں کی شفات کروائے گی باقی اس کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں احادیث طیبہ میں امبیا کی شفاعت کا تذکیرہ آیا ہے اور اس کے علاوہ شہدا کی شفات کا تذکرہ آیا ہے صحابہ کی شفات کا تذکرہ آیا ہے حفاظ کی علماء کی شفات کا تذکرہ آیا ہے لیکن حدیث پاک میں ہے کہ انا صاحب و میں ان تمام کی شفاعت کا صاحب ان تمام کی شفاعت والا ہوں اس کا معنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بڑا لطیف معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں جو کسی اور کی شفات کروانا چاہتا ہے چاہے وہ انبیاء کرام علیہ وسلم ہوں چاہے وہ صحابۂ کرام علی مردوان ہو چاہے وہ اولیاء ہوں چاہے علماء ہوں چاہے ہو ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ ہم نے فلاں کی شفاعت کروانی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کو پہنچائیں گے ان کی شفاعت کو پہنچائیں گے اور ان کی شفات نبی کریم صل... صد اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قبول کی جائے گی حفاظ آئیں گے کہ اپنے خاندان والوں کی شفاعت کروانی ہے نبی کریم صد اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے حضور علیہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کا تذکیرہ کریں گے ان کی شفاعت کو ذکر کریں گے سفارش لے کر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا رب از وج اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کی عقیدت محبت عظمت ہمارے دلوں کے اندر مزید پیدا فرمائے اور ہمیشہ حضور علیہ السلاط والسلام کا گیت گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے فضائل و کمالات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم